بسم اللہ الرحمن الرحیم بیالسواں مکتوب ایمان کی صداقت میں برادر آئز شمس الدین معلوم کرو کہ ایمان کی سچائی اللہ تعالی کی بزرگی کو قائم رکھنا ہے اور بزرگی کے قیام کا نتیجہ خداوند تعالی سے شرم کرنا ہے جب ایمان ہوگا تو اسرار کا مشاہدہ ہوگا اور جب مشاہدہ صحیح ہوگا تو تعظیم بجا لائے گا جب باطن میں تعظیم ہوگی تو ظاہر بھی اس کی مطابعت کرے گا باطن میں تعظیم دیکھے گا تو ظاہر کو اس کے خلاف کرنے سے شرم آئے گی اس گروہ کے نزدیک مشاہدہ کے معنی باطن کا دیکھنا ہے ظاہر نہیں اور یہ بات اگرچہ بہت چھوٹی ہے لیکن دونوں جہان کے علم اس میں سمویا ہوا ہے خلاصہ یہ ہے کہ جس مرتبے تک اسرار خداوندی کا مشاہدہ ہوگا ماسوا کا وجود اس سے جدا ہوتا جائے گا جب کمال استغنائے الہی کا مشاہدہ ہوگا ساری خواہشیں اور لالچ اس سے دور ہو جائیں گی جب کمال قدرت کا کرے گا تو سارا خوف اس کے دل سے جاتا رہے گا جب خدا کے اکرام و مہربانی کا مشاہدہ ہوگا تو خدا کے ساتھ اس کو اتنی محبت ہوگی کہ کسی اور کی محبت اس کے دل میں باقی نہ رہے گی جب خدا کے انتہائی فضل و عطا کا مشاہدہ ہوگا تو افعال و احوال کے دیکھنے کی طاقت اس کے وجود میں باقی نہ رہے گی اجب خدا کے کرم و بخشش کا مشاہدہ ہوگا تو اس کو خدا کی ذات کے ساتھ اس قدر سرور و نشات ہوگا کہ سارے جہان کو اس کی ضرورت لاحق ہوگی اجب خدا کے قہر کا مشاہدہ ہوگا تو ساری عقل و سمجھ اس کے دل و دماغ سے نکل جائے گی جب خدا کے کاموں کی بے سببی کا مطالعہ کرے گا تو اس کو اپنے کسی کام پر بھروسہ نہ رہے گا اور جب اس کی بزرگی اور جلال کا مشاہدہ ہوگا تو اس کو بے تعلقی کا خوف ہراس ایسا ہوگا کہ اس کو کسی طرح قرار و آرام حاصل نہ ہو سکے گا اصل بھید یہ ہے جیسا کہ کہا ہے شیر ہیچ نہ در محمل او چندی جرس ہیچ نہ درکاسا او چندی مگس خلوت خود ساخت عدم خانہ راہ بعض گل گزاز وہ ویرانہ را محمل میں کوئی نہیں ہے اور اس قدر گھنٹیاں بج رہی ہیں پیالے میں کچھ نہیں ہے اور اس قدر مکھیاں بھنک رہی ہیں عدم آباد میں اپنا گھر بنایا تو اس دنیا کی ویران بستی کو چھوڑ دو پھر اگر ایمان میں اس درجے کی صداقت نہ ہو کہ مشاہدہ ہو سکے تو کم سے کم ایمان میں اتنا صدق تو ہوا ہوا کرے کہ اگر ہم خدا کو نہیں دیکھتے تو خدا ہم کو دیکھ رہا ہے اس وقت کم سے کم اس کی اتنی تعظیم تو کرے جتنی مخلوق کی کرتا ہے پس اس وقت جب کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ مخلوق اس کے کاموں کو دیکھے تو وہ یہ بھی نہ چاہے گا کہ خالق اس کے کاموں کو دیکھے اور یہ جو ہم نے کہا معاملہ فہموں کی زبان ہے لیکن ارباب حقیقت کے نزدیک یہ بھی کفر ہے کہ خداوند تعالی سے اتنی ہی شرم کرے جتنی مخلوق کی کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کے نزدیک خلق اور خالق دونوں برابر ہیں اور نعوذ باللہ جس شخص کا اعتقاد ایسا ہو وہ کافر ہے اے بھائی پھر ہم سیاہ رویوں کا حال جس کو مخلوق کی شرم خدا کی شرم سے کہیں زیادہ ہے تو پھر ہم اور تم کہاں اور ایمان کہاں ایمان یہاں سے ہے جیسا کہ کہا گیا ہے چون مر دین نبودم کیشمغاں گزی دم دین رفت از ازمیانہ زنار می نبینم ہم دین و شرح کے آدمی نہ تھے اس اس لیے بت پرستوں کا مذہب اختیار کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین تو چلا ہی گیا ہم زنار بھی نہ بان سکے اگر بزرگوں کے شرعی ہیلے اس مسئلے میں نہ ہوتے تو ہم اور تم کبھی بھی کبھی کے درگاہ خداوندی کے راندائے دربار ہو جاتے اور بت خانوں میں بھی ٹھکانہ نہ ہوتا شعر ہے اے برہمن بار دا رہ کر اسلام را یا چوں من گمراہ را درپیش بت ہم بارنیست اے برہمن اسلام کی درگاہ سے نکالے ہوئے کو جگہ اور پناہ دے یا مجھ جیسے گمراہ کو بتوں کے سامنے جانے کی بھی اجازت نہیں اور وہ ہیلئے شرعی یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ ملامت کرنے والوں سے خوفزدہ رہتے ہیں اور بخشش کرنے والوں کے لطف و کرم پر بھروسہ رکھتے ہیں تو ہمارا اور تمہارا یہ ترک ادب کسی بے حرمتی کے خیال سے نہیں ہے بلکہ خداوند وند کی بے انتہا بخشش کی وجہ سے ہے اور بے انتہا نوازش و بخشش بندے کو شوخ بنا دیتی ہے اور مخلوق چونکہ درگزر نہیں کرتی اس لیے ان کی ملامت سے بندہ خوفزدہ رہتا ہے اس کا اصل مطلب یہی ہے نہ یہ کہ بندے کو خدا پر فضیلت دیتا ہے بزرگوں کیسی ایک تعویل ہے کہ کچھ امید باقی رہ جاتی ہے بزرگوں کی ہی ایک تاویل سے کچھ امید باقی رہ جاتی ہے نہیں تو اپنے اس ایمان کو جو زنار کے برابر ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتے کسی دل جلے نے یہی بات کہی ہے بستردنی است ہر انچہ بنگاشتہ ایم فگندنی است ہر انچہ برداشتہ ایم سودا بود ست ہر انچا ید او داشتہ ایم دردا کے بشوا عمر ب گداز جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ مٹا دینے کے لائق ہے ہم نے جو کچھ اٹھایا ہے پھینک دینے کے لائق ہے جو کچھ ہم نے جانا اور سمجھا وہ خیال اور وہم تھا افسوس افسوس کہ دلگی دل میں ہم نے عمر ضائع کر دی یہ ایسا ہے جیسا کہ خواجہ یاہیہ معذ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے میں ہوں انف عل س یا علم فلت برابر ہے اس کے اس کو اگر وہ بخش دے کیا وہ نہیں جانتا جو کچھ میں نے كیا ہے جب علم کی یہ نزدیکی حاصل ہوتی ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ حق تعالی یہی دیکھتا اور یہی جانتا ہے اس وقت بندے اور گناہوں کے درمیان ہزار آہنی دیواریں حائل ہو جاتی ہیں کیونکہ بندے کا حال گناہ کرنے کے وقت تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتا یا خداوند خداوند تعالی کے جلال کو بھول بیٹھا اس فراموشی کی سزا یہ تھی کہ نس اللہ وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا یا خود ہی نہیں جانتا اور خدا کے جلال کی عظمت سے واقف نہیں ہے اگر یہ حال ہے تو اس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں اور اگر جانتا ہے اور سب کچھ یاد بھی ہے اس کے باوجود ڈھٹائی کرتا ہے تو یہ سخت بے حرمتی ہے اگر سو ہزار ایمان بھی رکھتا ہوگا ایک بھی باقی نہ رہے گا کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب ان بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کو کیوں کر پہچانا تو کہا ہم نے کبھی کسی گناہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا مگر یہ کہ اسی وقت ہم نے خدا کو یاد کیا اس سے شرم کی اور باز آیا اور یہ قرب قرب قدرت ہے خدا کی توانائی کا مشاہدہ کرنے والوں کے لیے ہر سانس ہر لہجہ اور ہر خطرے میں ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ نافرمانی اور خلاف کرنے کا خیال تک پیدا نہیں ہوتا اعضاء سے ارتقاب کرنا کب ممکن ہے اور بہت ممکن ہے کہ یہ قرب قرب معرفت تعظیم ہو اور تعظیم کے انداز سے احترام ہوگا جس قدر احترام ہوگا اتنی ہی شرم ہوگی اور جتنی شرم ہوگی اتنا ہی گناہوں سے دوری ہوتی جائے گی جسے گناہوں سے دوری نہیں ہے شرم نہیں ہے جب شرم نہیں تو احترام نہیں جب احترام نہیں تو تعظیم نہیں جب تعظیم نہیں تو مشاہدہ بھی نہ ہوگا جب مشاہدہ ہی نہیں ہے تو خدا کی معرفت کہاں یہاں سے صاحب شریعت کا فتوہ معلوم کرو کہ الحیاء من الائیمان لا ایمانہ۔ لم اللہ حیا شرم ایمان کا ایک جز ہے جس کو شرم نہیں اس کو ایمان بھی نہیں اور یہ بھی فرمایا ہے الحیہ و من المان ب منزل من الجسد شرم ایمان کا ایک حصہ ہے جیسا کہ جسم میں سر کا مرتبہ جب کوئی جسم بغیر سر کے قائم نہیں رہ سکتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان بھی بغیر شرم کے باقی نہیں رہ سکتا قطع اے دل فاسق بگو این چہتیاہ کاری است فسق نہ باشد نکوئین چہ گناہ گاری است داو سہ سہرود سہ فامی کنی اے بے صفا ترک نہ گیری جفائی این چہ وفاداری داری است اے بدکار دل بتا تو کس تباہی میں مبتلا ہے برائی کوئی اچھی چیز نہیں کیوں گناہ کرتا ہے اے تاریخ دل تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے جفائیں چھوڑتا نہیں اس کو وفا اسی کو وفاداری کہتے ہیں المؤمن مغیب القلب الا رب مومن منیب قلب منیب القلب الا رب مومن منیب قلب کہا جاتا ہے جو اپنے پروردگار کی طرف نیابت کرنے والا ہوتا ہے یعنی ہر وقت اور ہر حال میں خدا ہی کی طرف لوٹتا ہے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے کا بیان ہے ان میں ایک نے نعمت اور دولت پائی اور ایک نے بلا اور مصیبت نعمت اور بلا دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن دونوں بزرگوں میں سے ہر ایک نے خدا کی طرف رجوع کیا اور انہوں نے نعمت کے باوجود نعمت کی لذت نہیں اٹھائی وہ نعمت دینے والے کی طرف دھیان لگائے رہے اور شکرانے میں نعم العبد کا خطاب پایا اور دوسرے نے بلا کی حالت میں بلا دینے والے کو دیکھا و شکر, شکر کے ساتھ اسی کی طرف رجوع کیا اور بلا سے فریاد نہیں کی نیمل ابد کہہ کر سراہے گئے اور خدا کے ساتھ رجوع کرنا یہ ہے کہ بندے کو جو واقعہ کے دنیا میں سامنے آتا ہے اپنے دو حال سے خالی نہیں ہے یا نعمت ہے یا بلا ہے اور دونوں کے وسیلے سے خدا تک پہنچ سکتا ہے اور انہی دونوں کے ذریعے خدا سے جدا بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کے حکم میں بھی دو حال سے خالی نہیں ہے یا پرہیزگاری ہے یا گنہگاری اور ان دونوں کے ذریعے خدا سے کٹ سکتا ہے اور خدا تک پہنچ بھی سکتا ہے خدا سے کٹ جانے کے اسباب ان دونوں میں سے یہ ہوں گے کہ اپنی عبادت پر نظر رکھے اور گھمنڈ کرے اور گناہوں کو نہ دیکھے اور فراموش کر دے جب اپنی عبادتوں کا دھیان لایا خدا کے احسان اور اکرام کو بھول گیا اور جب گناہوں کو نہیں دیکھا خدا کا احترام بھول بیٹھا یہ دونوں باتیں بندے کو خدا سے کاٹ دیتی ہیں لیکن دونوں کا خدا تک پہنچنا اس طرح ہوگا کہ عبادت کو نہ دیکھے اور گناہوں کو دیکھے جب عبادت کی پونجی کو دھیان میں نہ لائے گا تو خود کو مفلس پائے گا اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ سوال کرتا ہوا آگے بڑھے گا یہ سمجھ کر نہیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں محض اس کے فضل و احسان پر نظر رہے گی نہ کہ اپنی عبادت اور خدمت پر جب گناہوں اور نافرمانی کو دیکھے گا عذر اور معافی چاہے گا اس کا وہم و گمان تک نہ لائے گا کہ گناہ کر کے ہم نے یہ بے کی ہے اس کی عظمت کا جلوہ گناہوں سے روکے رکھے گا اور دونوں اس لیے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بن جائیں گے یہی راز ہے جس کو کہا ہے شیر فسکے کے توبہ باشد پایان کا, کا بہتر طاعت کہ یہ پندار سرکشت جس برائی کے بعد توبہ کی جائے وہ اس نیکی سے کہیں اچھی ہے جو غرور اور تکبر پیدا کرتی ہے اور کہا گیا المومنو مختر قو بے قرب و سورق و دے اس کے نزدیکی سے مومن کا دل جلا جاتا ہے اس کی دوری سے فریاد کرتا ہے یہیں سے کہا گیا ہے شعر با نقش قبا چہ عشق بازد آس کے بدید کبریا را وہ کپڑوں کے گل بوٹوں سے کیوں عشق کرے گا جس نے خود خدا ہی کو دیکھا ہے قرب حاصل ہونے پر بھی اس طرح فریاد کرتا ہے کہ اس کو قرب حاصل نہیں ہوا ہے اصل بات یہ ہے کہ جب مطلوب کی صفات کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے جہاں تک ڈھونڈتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب تک تلاشی نہیں کیا اور جتنا بھی پاتا ہے وہ نہیں پانے کے درجے میں ہے اس لحاظ سے قرب سے محروم اور جلا ہوا رہتا ہے اور اس قرب پر بھی دوری کی فریاد کرتا ہے اسی کیفیت کی بنا پر کسی کہنے والے نے کہا ہے شعر تا یار جمال خویش ب مسکین دل من گہے نیاسود جتنا بھی دوست نے اپنا جمال دکھایا میرا غریب دل کبھی سیر نہ ہوا اور ممکن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ یہ جانے کہ قرب اور بود میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ دونوں خدا کے ساتھ ہیں جس طرح وہ کسی کے ساتھ رکا ہوا نہ رہے گا اسی طرح اس کے اس کا کام بھی کسی چیز سے رک نہیں سکتا ایسا ہوگا کہ قرب کو بود کا لباس اور بود کو قرب کا لباس پہنا دیا گیا ہو کیونکہ اس کا کام قیاس پر ٹھیک نہیں اترتا جب ایسا ہے تو اگرچہ اپنے بدن پر قرب کا خلد دیکھے گا تو بھی بہت کے مکر سے بے پرواہ نہ رہے گا ورنہ وہ نعمتوں کے خوف کو محنت بنا دے گا اور کل نعمتوں کی لذت کو چھین لے گا مکر کے خوف سے جو قرب کی لذت اس نے حاصل کی تھی اس کے دل سے سب رخصت ہو جائے گی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرب ہونے کے باوجود بھی پائے پائے گا جس چیز سے آرام نہ پائے گا سے اس کا وجود نیست تو نابود ہو جائے گا اسی وجہ سے قرب سے جل جاتا اور بوجھ سے فریاد مچاتا ہے کسی دل جلے نے کہا ہے شیر بندارا باتوچہ نسبت کہ بہ گنج خوبی پاشا ہے توئی او من مفلس مادر زادم بندے کو تیرے ساتھ کیا نسبت ہے کیونکہ تو خوبیوں کا خزانہ ہے تیری حیثیت ایک شہنشاہ کی ہے ورنہ ورنہ میں پیدائشی ایک فقیر ہوں ایک قلاش فقیر ہوں اے بھائی خدا کے احکام عقل و سمجھ اور قیاس سے بالاتر ہیں آدم صفی اللہ نے کیا کیا تھا کہ ان کو صفوت کا خلط پہنایا گیا اور کمبخ شیطان نے کیا کیا تھا کہ فرشتوں کا لباس اس کے بدن سے اتار لیا گیا اگر استعفیٰ یعنی پاکیزگی کا سبب صفائی ہے تو چاہیے کہ علت کے ذخیرے میں آگ لگا دے تاکہ پہلے ہی قدم میں اس کو جنت عدن میں پہنچا دے اگر شیطان کی نافرمانی کو اصل قیاس کیا جائے تو اسی قیاس کا اس نے جواب دیا اسمانی کی جسمانی اس اگر شیطان سے کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر اور اس نے سجدہ نہیں کیا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ گہوں نہ کھاؤ اور انہوں نے کھا لیا پھر کیا سبب تھا کہ ان کو پاکیزگی اور صفائی کا تاج پہنایا گیا اور اس بدبخت کو راندہ کر دیا گیا اور وہ بھی اس طرح کہ کبھی بھی وہ مردود مقبول نہ ہو سکے سر پر خاک اڑاتا ہے اور کہتا ہے ربائی نے روزے بہی نہ چاہے فریاد میرا نے نیس کند با وصل دل ساد میرا بنگر کے با عاقبت چہ استاد میرا معشوق مدرست دشمنان اجسرا نہ مجھ کو خوشی کے دن ہی نصیب ہیں نہ فریاد کرنے کا کوئی موقع ہے نہ کبھی اپنے وصال کے پیغام سے میرے دل کو خوش کرتا ہے ذرا دیکھو تو اس کے نتیجے میں میرے اوپر یہ مصیبت آئی کہ معشوق نے مجھ کو دشمنوں کے سپرد کر دیا ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام نے گیہوں نہ کھایا تھا کہ اجتباء کا تاج ان کے لیے تیار کر رکھا تھا اور اب تک شیطان نے دم مارا بھی نہ تھا کہ لانت کی تلوار کو س... کو زاپ کے پانی زہر آلود بنا دیا گیا تھا وہ کم بخت کہتا ہے کہ اگر ہم کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر اور ہم نے نہیں کیا تو حضرت آدم سے بھی کہا گیا گہوں نہ کھاؤ اور انہوں نے کھا لیا اور دونوں ہی ایک دوسرے کے برابر ہو گئے اسی موقع پر کہا ہے اشار نے مکن چندی قیاس اے حق شناس کنایت کار بیچوں در قیاس اقل در سودائے او حیراں باند جاں انگشت در ندا ایماند در جلالش اقل او جاں فرطوت شد اقل حیران ماند جاں مبہود شد اے حق شناس اس قدر قیاس کے گھوڑے نہ دوڑا کیونکہ خدائے بے چون کے, اک... کے کام عقل و فہم سے باہر ہیں عقل اس کی حقیقت کے ادراک میں حیران ہے اور جان اپنی بے بظتی کو دیکھ کر انگشت بدندہ اس کی عزت و جلال کے سامنے عقل ضعیف و آجز ہو گئی بلکہ عقل و جان دونوں ششدر ہو کر رہ گئیں وسلام